اللہ رب العزت आ? نے مومن کی ہر چیز کو بابرکت بنایا ہے بنایا مومن کا قول بھی بابر بابرکت بابر اس کا فعل بھی بابرکت بابر بابر اور اس کا وقت بھی بابرکت ہے جو وقت باب بابرکت ہے سال بھر میں ان میں بابرکت وقت کر عشرا ذلحجہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن مومن کا یہ وہ وقت ہے جو قیمتی ترین قرار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا افضل ایام دنیا ایام العشر دنیا کے سب سے افضل ترین دن ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں بحثیت ہے مسلمان کیا میں نے اس بات کا یقین کر لیا کیا میں نے تیاری, تیاری کر لی مجھے کہ مجھے کل سے, سے یکم ذلحجہ سے وہ عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب, سب سے عظیم ترین دلین عشرہ, دلین عشرہ قرار دیا ہے رمضان کا آخری عشرہ افسل ہے اپنی راتوں کی وجہ سے اور کہتے ہیں کہ یہ عشرہ افسل ہے اپنے دنوں کی وجہ سے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر فرمایا ہے کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عشرہ کیوں اتنا افضل ہے دنیا میں سب سے افضل ترین یہ عشرہ کیوں ہیں کہتے ہیں پورے سال میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں صدقہ بھی کرتے ہیں باقی نیکیاں بھی کرتے ہیں مگر امہات العبادات صرف اور صرف اس عشرے میں پورے ہوتے ہیں کیونکہ حج صرف ان دنوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ پورے سال میں نہیں ہوتا ساری عبادات اور امہات العبادات صرف اس عشرے میں جمع ہوتی ہیں اللہ نے اس لیے اس, اس کو پوری دنیا میں سب سے افضل قرار دیا ہے ساری احادیث اگر ہم جمع کریں تو ہمیں ان ایام, ایام, ایام کے بارے, بارے میں جو اللہ کے ربی محمد کریم صلی اللہ وسلم آج آج کے فرامین ملے ہیں کہیں آپ دل ان دل ان نے فرمایا افضلو لو کہیں فرمایا احبو کہیں فرمایا از کا کہیں فرمایا اعظم سارے الفاظ سپر لیٹر ڈگری کے ساتھ سب سے افضل سب سے عظیم سب سے پاکیزہ سب سے زیادہ محبوب ترین اِس سارے الفاظ را احب واض کا جو عمل آپ باقی دنوں میں کرتے ہیں وہی عمل اگر آپ ان دس دنوں میں کرتے ہیں تو ان دس دنوں میں دن کیا گیا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل شمار ہوگا عمل بامقابلہ عمل ہے باقی دنوں میں آپ نے صدقہ کیا اور ان دنوں میں صدقہ کیا ان دنوں کا صدقہ باقی دنوں کے صدقے سے افضل ہوگا حتیہ کہ صحابہ نے پوچھا ولال جہاد ہو یا رسول اللہ پیارے پیغمبر کیا ان دنوں کا جہاد بھی باقی دنوں کے جہاد سے افضل ہے میں ہاں یعنی جو عمل بھی اس اشرے میں ہوا باقی دنوں کے عمل, عمل سے افضل ہے یہاں عمل با مقابلہ بس عمل, بس عمل بس ہے مامن آدم والا من العمال من ہاد کا کوئی بھی عمل جو باقی دنوں میں کیا گیا ہے وہی عمل اگر ان دنوں میں ہے تو ان دنوں کا عمل افضل بھی ہے پاکیزہ بھی ہے محبوب بھی, بھی ہے باقی دنوں, دنوں کے عمل سے اسی لیے ہمارے اسلاف اس پر محنت, محنت کرتے تھے سعید بن جبیر, جبیر رحمہ اللہ کو دیکھیں تو جب, جب یہ عشرہ شروع ہوتا اشتہاد شدید لا یقاد والے جب یہ عشرہ شروع ہوتا اتنی محنت کرتے اتنی محنت کرتے اتنی شدید محنت کرتے کے بعد وقات وقات وہ ان کی قوت سے باہر ہوتا کام وہ سمجھتے کہ کل سے جو ایام شروع ہونے جا رہے ہیں یہ افضل ترین اس میں نیکیاں زیادہ کرنی ہیں عمل زیادہ کرنی ہیں محنت زیادہ کرنی ہے جو روٹین تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اذکار کرتے ہیں اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں صدقات کرتے ہیں وہ سارے روٹین کے کام اپنی, اپنی اپر. لیکن کچھ وہ عمل جو اس عشرے کے ساتھ خاص ہیں ان کی طرف میں بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے مومن کے قول میں اس قدر برکت رکھی ہے کہ ایک حرف قرآن کا پڑھے تو دس نیکیاں ملتی ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہی کہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے ایک دفعہ کسی مومن یا مومن عورت کے لئے دعائے مفرد کر لے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہو بکل مؤمن و مؤمنا حسنہ جس نے کسی مومن جس نے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالی سے دعائے مغفرت کی اور کہا یا اللہ مومن مردوں کو اور عورتوں کو ماں فرما کہتا مومنا ہسانا اللہ کریم اس کے نامہ عمل میں ہر مومن اور مومنہ کی بس ایک ایک نیکی لکھوا دیتا ہے بابا جی آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ مومن ہیں انگنت ہیں اربوں ہیں ایک لمحے میں اس نے کہا اللہ یہ اپنی زبان میں کہا کہ یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما اس کے اتنے جملے سے اس کے نام عمل میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں گزری ہیں یا موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ عشا فرمایا بشر بشر بشر بشر کوئی بندہ لا الالہ الالہ کیاتا بشر اللہ ہے کیاتا تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کبھی بھی لا اللہ کسی لا اللہ کہنے والے نے کہہ دیا الا بشر تو اسے بشارت دی جاتی ہے خوشخبری دی جاتی ہے والا کب وہ کب بیرون جس نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہنے سے خوشخبری سنائی جاتی ہے کارنام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ اکبر کہنے والے کو لا الہ اللہ اللہ کہنے والے کو جنت کی خوشخبری دی, خوش دی جاتی ہے فرمایا ہاں اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس مسلمان کے منہ سے نکلنے والا کلمہ وہ بھی بابرکت اس کا قول بابرکت سبحان اللہ اور الحمد ببر ببر ببر المیزان یہ دونوں جملے اس کے نامہ عمل کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں اسی طرح اس کا عمل بھی بابرکت پانچ نمازیں پڑھتا ہے پچاس کا ثواب ملتا ہے رمضان کے روزے, روزے رکھے, رکھے, رکھے گا دس مہینوں دس کا ثواب ملے گا, گا. شوال کے روزے ساتھ ملا لے تو پورے سال کے سا روزوں کا ثواب ملے گا کوئی عمل کرتا ہے ایک گنا سے لے کر دس گنا تک سو گنا سات سو گنا الافل کثیرہ سات سو گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالی اس کو اجر نصیب فرماتے ہیں اللہ اس کے عمل میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے اشرا شروع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ صاحب کی, کی, کی سنت یہ ہے دو کہ دو آپ اس عشرے کے پہلے نو دنوں دن کے روزے رکھا, رکھا کرتے تھے کیونکہ ایام دو دو دو کی دو روایت دو پیارے پیغمبر, پیغمبر دو کے دو گھر دو سے دو گواہی ملی کان رسول اللہ ہے صلی اللہ صلامہ یسوما کے رسول اللہ صلی اللہ صلامہ ذوال کے نو دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے ہم تو رمضان کے بڑی مشکل سے پورے کرتے ہیں فرض نہیں ہے لیکن یہ پیارے پیغمبر کی وہ سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے آپ زلحجہ کے پہلے نو دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے امت میں بہت کم لوگ رہ گئے جو اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور پیارے پیغمبر کا یہ پیغام دنیا میں پہنچاتے اچھا نو, نو کے نو نہیں رکھ سکے, رک سکے, سکے تو کچھ رکھ لیں کچھ بھی نہیں رکھ پا رک رک رک رہے, رک رہے, رہے تو کم از کم ان نو دنوں میں سے جو آخری دن ہے نامہ جس کو یوم آرافا بھی کہا جاتا ہے اس دن کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں باقی آٹھ دن اگر نہیں رکھ پائے تو اس نامے دن کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں یہ پیارے پیغمبر سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا سو الا سو میں یوم آرافا فکال یوکا فرسنیا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عرفات کا روزہ رکھیں یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تو اس کی فضیلت کیا ہے فرمایا یوکا فر اس نے رب کائنات اس ایک دن کے روزے سے دو سال کے گنا ماں فرما دیتے دو, دو سال, سال کے کا کفارہ ایک دن, ایک دن, دن کا روزہ کسی بندے سے کہا جائے, جائے ایک, دن ایک دن مزدوری کرو دو, دو سال, سال کی تنخواہ دیں گے کیا خیال ہے بیمار بندہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں یار آج کر لیتے محنت دو سال کی تنخواہ آ رہی ہے اس پر اہتمام کرے گا ایک دن کی محنت مزدوری کر کے دو سال کی تنخواہ لینے کی پوری کوشش کرے گا بیماری بھی اس کے پیچھے چلے جائے گی ایک دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارا ہے اس میں اختلاف ضرور موجود ہے کہ یوم عرفہ سے مراد کیا ہے جس سے لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھنا ہے یہ اپنے ملک کے مطابق نو الحجہ کا روزہ رکھنا ہے دلائل کی طرف اگر جائیں گے آپ تو تفصیل ہے لیکن صحیح اور راجی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے مطابق نوز الحجہ کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ یوم اراف کا روزہ ہے اور یہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اس پر علماء عرب کی فتح موجود ہیں شیخ محمد بن صالحسمین سے پاکستان سے پاکستان میں رہنے والے جو ایمبیسی, ایمبیسی میں کام کرنے والے ہیں میں کام کرنے والے, والے, والے انہوں نے پوچھا, پوچھا کہ ہم, ہم چونکہ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور یوم ارافہ سعودیہ میں ہوتا ہے تو ہمیں ذرا بتائیں کہ ہم نے کس طریقہ روزہ رکھنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یا اہل پاکستان کے ساتھ ان کا تحریری طور پر خطوہ موجود ہے کہ نوز الحجہ یوم ارفا سے مراد نوز الحجہ ہے آپ پاکستان کے نوز الحجہ کے مطابق روزہ رکھیں گے فتبا سے نکل کر اگر ہم عقلن نقلن دیکھیں تو بات یہی سمجھ آتی ہے کیوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یوم عرفہ سے مراد اس دن کا روزہ ہے جس لوگ عرفات میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آدھی دنیا روزہ نہیں رکھ سکے گی کیونکہ آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے جب سعودیہ میں دن ہے آدھی دنیا میں رات ہے وہ روزہ کب رکھیں گے آدھی دنیا یوں چلی گئی ایک دن پہلے سے ایک دن بعد پہلے وہ ایک دن پہلے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ان کا جب یوم جو لوگ लोग میں جائیں گے تو ٹیونس اور लीबिया وغیرہ میں لوگوں کی عید ہوگی اور عید والے دن روزہ ویسے حرام है وہ بھی گئے اسلام آفاقی دین ہے عالمگیر دین ہے سبھی کے لیے ایسا نہیں کہ کچھ رکھ سکیں اور کچھ محروم ہو جائے ایسا نہیں ہے آج سے سو سال پیچھے چلے جائیں جب کوئی فونک سسٹم نہیں تھا تو لوگوں کو کیسے پتا چلتا تھا کہ سعودی عرب میں یوم عرفہ کب ہے صرف شام سے بندہ معلومات لینے آئے سعودی عرب میں کہ یوم ارفا کب ہے تو اس کو پندرہ دن لگ جانے آنے آنے میں مہینہ لگ جائے گا آنے جانے میں تو نو ذلحجہ کا اپنے ملک کے مطابق نو الحجہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم ان نو دنوں کے روزے اہتمام سے رکھیں یا جتنے اللہ میسر کرے اتنے رکھیں یا کم از کم نو ضلح کا روزہ ضرور رکھیں تاکہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے دوسرا کرنے والا کام وہ؟, وہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے عظیم ہے فکسر فی ہل وہ تقبیر و ان دنوں کا عمل باقی دنوں دن کے عمل سے افضل ہے محبوب ہے عظیم ہے آگے کیا فرمایا فکسروفی ہن ان دنوں میں کسر سے, سے, سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اکبر, اکبر الحمدللہ کسر سے, تکبیریں قصر سے, قصر سے قصر کہو تکبیریں کسر سے کہو یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی ذلحجہ کے پہلے دن سے تکبیریں کہی جائیں گی اور کسر سے کہی جائیں گی حضرت ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ اس عشرے میں بازاروں میں نکلتے اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے دونوں بازار میں نکلے ہیں یخر جان سوکھے فیو قبران ویو قبر صبح لوگ بازاروں میں چونکہ غافل ہوتے ہیں تو حضرت ابو ہریرا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں جا کر بلند کہتے تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال کر بتائیں کہ کے ہیں جب یہ تکبیریں کہتے تو ان کی تکبیریں سن کر بازار والے وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عزیز و اکارب میں یہ شعور پیدا کرنا ہے یہ تکبیروں کے دن ہیں اور آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں آپ تکبیر کہیں تو آپ کے سر گھر والے سارے گھر والے وہ متنوع ہو جائیں کہ تکبیروں کے دینا تو وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیں یہ صحیح البخاری میں حضرت ابو اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے صحابہ کا عمل موجود ہے اس عمل سے پہلے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ کثرت تکبیریں کہو اس پر عمل کرتے ہوئے بازاروں میں نکل کر تکبیریں کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ غفلت میں نہ رہیں اور تکبیریں کہیں اسی طرح جو شخص اور وہ جو میں نے حدیث پہلے بیان کی کہ جب آپ تکبیر کہیں گے اس میں اللہ اکبر ہوگا اس میں لا اللہ ہوگا تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے خوشخبری ملیں گی ماحلہ ما مل کت اللہ بشیرا بش ولا اللہ بش ما احلام قد اللہ بشیرا بش ولا کبرم صحیح اور جامع صغیر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے فرشتہ کہتا مبارک ہو تمہیں جنت مبارک ہو تمہیں جنت اتنے سے عمل سے جنت مبارک ہے تو کا بالخصوص ان دنوں میں اہتمام کرو جب تکبیریں کہی جائیں گی تو اللہ کے فشے تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیں گے یہ عمل ہے جو امت میں اس وقت مفقود ہو گیا صرف نماز کے بعد مولو صاحب کہتے ہیں تقبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللّہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تو دو ایک منٹ میں لوگ یاد دہانی میں کر لیتے ہیں حالانکہ صحابہ تو بازاروں میں کر رہے ہیں پورے اشرے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے یہ سنت بھی مفقود ہے اس کو بھی زندہ کرنا ہے تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی میں ادار آجا کم سکھ انشار جب تم ذوال کا چاند دیکھ لو شام کو آپ چاند دیکھ لیں گے اس کا مطلب یہ سارا وقت آپ کے پاس موجود ہے کہ جس جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو تو پھر ناخن بھی نہیں کاٹنے اور بال بھی نہیں کاٹنے شام تک اذانے مغرب تک آپ کے پاس وقت ہے ناخن کاٹنے والا ناخن کاٹ لے بال کاٹنے والا بال کاٹ لے دس دنوں تک پابندی ہے اس کی جس نے قربانی کرنی اس کے لیے یہاں سمن ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر نے اس بندے کو کہا جس نے کہا قربانی میں نہیں کر سکتا کہا تو بال نہ کٹوا اور ناخر نا کاٹ تجھے بھی قربانی کا ثواب ملے گا یہ روایت سندن کمزور ہے ضعیف ہے شیخ البانی اس کو ضعیف قرار دیا ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے یہ پابندی صرف اس بندے کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے اذا اذا راءتم هلال ذی الحجہ واراد احدكم ان جس کا ارادہ قربانی کا فليمسك انشاره والفاره اور اس میں یہ بات یاد رہے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے حضرت ابو آیوب انساری رضی اللہ عنہ کی روایت سننے ابی داود میں موجود ہے کسی نے پوچھا پیارے پیغمبر کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی تو فرماتے ہیں تجزی الشاعتو تجزی الشاعت الواحداتو ان البیتے پیارے پیغمبر کے دور میں ہمارے دور میں ایک ہی قربانی سارے گھر والوں کو کفائد کرتی تھی فَسَارَ الْأَمْرُ كَمَا تَرَى پھر دیکھ لو لوگ اب فخر کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور یار ہم نے ایک قربانی کی لوگ کیا کہیں گے ایک قربانی کی ہے کہتے ہیں دیکھ لو اب یہ ہمارے دور میں تو ایک قربانی کافی ہوتی تھی اب لوگ صرف دکھاوے کے لیے فخر کے لیے یہ زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں جو جس گھرانے میں سبھی لوگ اکٹھے ہیں کھانا ایک جگہ پر ہے ان کی طرف سے ایک قربانی کی جائے تو کافی ہے زیادہ کریں تو جائید ہے کوئی حرج نہیں ہے ایک سے زیادہ قربانیاں کریں شرن کوئی کباہت نہیں تو اس روایت سے یہ ہے آلہ کلین سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے تو اس کا مطلب جب سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے تو سارے گھر والوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹیں گے اور ناخن نہیں کاٹیں گے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عید کے دن کچھ احباب عید پڑھتے ہیں اور عید پڑھتے سیدھے ہمام جاتے ہیں ناخن کٹوا رہے ہیں یا شیب کروا رہے ہیں یا اس طرح کا کام کر رہے ہیں اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو فلاح یت بہنہ حتی اس نے اپنی قربانی کے جانور کو اس وقت تک ذبح نہیں کرنا جب تک نماز نہ پڑھ لے نماز ادا کر لے نماز عید ادا کرے تو قربانی ہوگی اگر اس شخص نے نماز ادا نہیں کی اور اس کی طرف سے قربانی کو نماز کی ادائیگی سے پہلے ذبح کر دیا شا تو وہ گوشت کی بکری ہے قربانی کی بکری نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد قربانی ذبح اس کا اہتمام کیا جائے بعض اوقات مختلف جگہوں پر وقت مختلف ہوتا ہے کہیں سوا سات جماعت ہو رہی ہے کہیں پونے آٹھ جماعت ہو رہی ہے ایک ہی گھر والے ہیں ایک سوا سات بجے نماز پڑھتا ہے اور آ کے قربانی ذبح کر دیتا ہے اور پونے آٹھ والے نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہوتی تو بھائی جس بندے کے نماز کی ادائیگی سے پہلے جانور ذبح ہو گیا اس کی قربانی نہیں ہے یہ یقین کر لیں کہ جب آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو جس جس کی طرف سے قربانی کیا اس نے نماز ادا کر لی کہ نہیں ترتیب یہی ہے نماز نماز ادا کی اور اس کے بعد قربانی کی اور قربانی کے بعد حَتَّى سکھ فرمایا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے تب تک بال بھی نہیں کاٹے گا اور ناخن بھی نہیں کاٹے گا ترتیب یہ ہوئی نماز پڑھے گا قربانی کرے گا پھر اس کے بعد ناخنیا بال کٹوائے گا اسلام نے اس کی ترتیب بتائی ہے اسی طرح یہ چونکہ افضل ترین ایام ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے سینے کو صاف کرے گناہوں سے جو آلودہ ہے ان افضل ترین ایام میں اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو مامن القلوب کلب انہ صحابت کا صحابت القمر بین قمر صحابتم جلت انہو فا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا دلوں میں سے ایک دل بھی ایسا نہیں ہے جس دل کے سامنے بادل نہ چھاتے ہوں ایک دل بھی ایسا نہیں ہے سبھی دلوں کے سامنے گناہوں کے بادل چھاتے ہیں فرمایا دلوں میں سے ایک دل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دل پر ایسے بادل نہ چھاتے ہوں جیسا کہ چاند کے سامنے بادل چاتے ہیں چاند چمک رہا ہوتا ہے تو سامنے بادل آ جاتے ہیں فعادم تو وہ چمکتا وہ چاند بے نور ہو جاتا ہے روشنی کھو بیٹھتا ہے اندھیرا اس پر آ جاتا ہے وہ اور جب بادلوں سے چاند نکل آتا ہے بادل چھٹ جاتے ہیں چاند باہر آ جاتا ہے فادا تو چمک پڑتا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو چاند کے ساتھ اور گناہوں کو بادلوں کے ساتھ تمثیل دی ہے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ تمہارا دل چاند کی مانند ہے اور گناہ بادلوں کی مانند ہے تمہاری انکھوں کے سامنے جب شب وقت ہوا چاند کے سامنے بادل ا جاتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے وہ چاند پہ نور ہو جاتا ہے کا اسی طرح تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا دل بھی بے نور ہو جاتا ہے تو اس دل کو منور کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے افضل ترین ایام ہیں کہ میں اپنے دل سے گناہ کے بادل ختم کروں تاکہ دل منور ہو اور اس اشرے سے فائدہ اٹھا سکوں اللہ سے معافی مانگی جائے دو رکعتیں ادا کر کے اللہ سے توبہ کی جائے استغفار کیا جائے اور تجدید ایمان کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ میں شاہ فرماتے ہیں ان المانا لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسال الله ان يجدد ان يجدد الايمان في قلوبكم لوگوں تمہارے سینوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے ماند پڑ جاتا ہے جس طرح کے کپڑا پرانا اور بوسیدہ ہوتا ہے اس طرح تمہارے سینوں میں دلوں میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے فاسال الله جد ایمان فلوب کم تم اللہ سے دعا کیا کرو اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے یہ ایام ہیں کہ ان ایام میں کثرت سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جائے تجدید ایمان کیا جائے دل کو گناہوں سے پاک کیا جائے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی جائے توبہ کی جائے توبہ کر کے تجدید ایمان کے بعد پھر ان دنوں میں روزے رکھنا نو کے نو دنوں کے روزے رکھنا بالخصوص نو الحجہ کا روزہ رکھنا کہ نوز الحجہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارا ہے اسی طرح کثرت سے تکبیریں کہنا جو رسول اللہ, اللہ سلامہ کا حکم ہے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا بازاروں میں نکلے ہیں تو تکبیریں کہہ رہے ہیں اسی طرح قربانی کرنے والا اہتمام کر کے قربانی اہتمام کر کے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو آج شام سے پہلے پہلے کٹوائے کیونکہ چاند چڑھنے کے بعد پھر قربانی کرنے تک اس کی پابندی ہے اس پر اپنے آپ کو کھڑا کیا جائے اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے خطبات میں قربانی کیسی ہونی چاہیے لیکن اس میں ایک گزارش میں پہلے کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما فرمایا احبو من دم و افرا احب دم سودا و یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افرا جانور کا خون قربانی کے طور پر افرا کو پیش کرنا یہ دو جانوروں سے افضل ہے سیاہ رنگ کے دو جانور آپ نے قربانی پر ذبح کیے اس سے افضل ہے کہ آپ افرا ایک جانور کریں افرا کسے کہتے ہیں افرا ایک رنگ ہے قربانی تو ہم کرنے جا رہے ہیں جس نے خرید اللہ اس کی بھی قبول کرے جو جس نے خریدنی ہے مل سکے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پیارے پیغام ہماتے ہیں من دم افرا احب الا سود دو جانوروں سے افضل ہے افرا ایک کرنا افرا کیا ہے کوئی بھی سفید رنگ جس میں کسی اور رنگ کی امیزش نظر آئے آپ سفید رنگ کا جانور دیکھتے ہیں کبھی اس میں مٹیالہ رنگ نظر آتا ہے کبھی اس میں سرخی مائل نظر آتا ہے کبھی اس میں سیاہی مائل نظر آتا ہے ہر وہ سفید جانور جس میں کسی اور رنگ کی امیدش نظر آئے اس کو افرا کہتے ہیں سفید رنگ جس میں ایک یا بالکل وائٹ ایک اس وائٹ میں کچھ بلیک بلیک نظر آ رہا ہے یعنی رنگ میں شائنے ہے سرخی مائل ہے سیاہی مائل ہے مٹیالہ پنگ اس میں نظر آ رہا ہے, ہے سفید لیکن اس میں کسی اور رنگ کی میزش نظر آ رہی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں افرا تلاش کریں انشاءاللہ مل جائے گا لوگوں کو چونکہ اب اتنا اس, اس کا شعور نہیں ہے اگر اس حدیث کا شعور ہو جائے تو جیسے پیارے پیغمبر کے فرمان کے کھجور مہنگی ہو گئی ہے یہ جانور بھی اس طرح کا جانور بھی مہنگا ہو جائے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترغیب ہے تو اس رنگ کو تلاش کریں تاکہ ڈبل اجر ملے اللہ کریم ہمیں ان ایام کو جن کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں و الفجر ولاشر کسم فجر کی اور دس راتوں کی اللہ نے ان دس راتوں کی اس اس اشرا کے کی اس اشرے کی دس دنوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں قسمیں اٹھانا دلیل اس بات کی کہ یہ افضل ترین دین ہے جیسا میں نے ارض کیا کہ ان ایام کے بارے میں پیارے پیغمبر سے جو الفاظ منقول ہیں افزال و احبو ازکا اعظم یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دینا ہے محبوب ترین دینا ہے عظیم ترین دینا پاکیزہ ترین دینا ہے سو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ افضل ترین دینا شروع ہونے جا رہے ہیں تو ان کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے اور اس میں محنت بھی کرنی چاہیے اللہ کریم ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نسیح فرمائے اور ہر وہ عمل جو جنت کی طرف لے جائے اللہ اس کی توفیق دے اور ہر وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اقول و سبحان اکلک اشد اللہ, اللہ تصفر